الحمدر اللہ وقفاس وسلا سید امبیا محمد نل مستفی والی وأصحابه أول الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترکوین ولو فتم سار و سمت مقام آخر یا آمنوا لَا تَتَّخِذُوا میو ہلو دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وسلموا بلوین یا تو وسلام عل سسول حبی اسفلا تو یا سیدی خاتم النبیین یا سیدی مکین کلو بل منی سامعین السلام علیکم ہم و درود تو آج اس دعا ہے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 حاجی نور محمد صاحب دی والدہ محترمہ مرحوما مغفورہ دی ورینے دی محفل سالانہ اسواب اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحوما مغفورہ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 آڑے غیر شرعی امور تمبی تنبیہات بھی کرنی ہیں تو موضوع تو قبل محض نصیحت کے طور خیر خاہی طور اپنا فرض ادا کر کردیا ایسے ہی جلسہ گاہ جیتے بیٹھے جہے شری کمہ تو ہٹ کے کم ہوئے ان خبردار کرنا ضروری سمجھنا آناللہ. پہلے نمبر ت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 اس دے سلام دا جواب واجب نہیں اگلے دی مرضی ہے دے نہ در دے. اسلام اس کافر منافق تے جتے رہے فاسق مومن نار. اس واسطے سختی کا حکمے کہ تاکہ انہوں اپنی برائی تے ندامت ہو اپنے کیتے تے شرمندگی ہو اور رجوع کرے حق و حق کے عمل کی طرف لوٹ آئے اور سانو معلوم ہے کہ ایسی سختی کہ جس نال کوئی صحیح رستے تے آوے اور ہلاکت دے راہ تو بچ جاوے یہ اہم حکمت ہے اس سختی نواں نا اور ناجائزی بندہ سمجھے گا جڑا خود بچارا حکمت اور عقل تو خالی یہ سختی کفر دے نظام چی اسلام دے نظام ہی ہوتی لیکن اغراض و مقاصد اج فرق ہوتا ہے کافر سختی کفر دے نظام سختی ہوتی ہے محض دنیا دی خاطر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 मत कोई पैया अपना कानून तो हट के चलावे हम उन उन्हों का मकसद महद वो दुनिया दा जड़ा नुकसान होना है सड़क के उ उस दुनिया भी नुकसान तो बचा उन्हों की निगाह हकीकत भावें हो ना होकीकत भावे वह नुकसान دنیاوی ہوئے نہ ہوئے اور اسنو دنیاوی نقصان نا سمجھا جاوے لیکن انہی نگاہ چک دنیاوی نقصان تو بچاؤ اینی پابندی اور سختی رکھی ہوئی یا اپنے کوفر نظام بچا اتنا سختی رکھی ہوئی ہے تو سمجھدار بند ہو کہ او دنیاوی نظام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 اس غرض گرد مصنوعی جھوٹی غرض کی خاطر اگر سختی تمام صحیح تسلیم کر دم سے ایڈی وڈی غرض اور مقصد دے خاطر اے سختی کیوں نہ سنگیو جڑی اسلام کرار دیں یہ کیوں حکمت دے مطابق نہ ہو لاہل حجت البالے گا اللہ تعالی حجت ہمیشہ ایسی ہو جڑی لاجواب ہوے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 کفر بھی سختی قائم اور حق بھی سختی قائم کام ہے اگر و مقاصد دے صرف تفاوت ہے. یا بعد وسائل اور ذرائع تفاوت ہے تلوار امام حسین پاک کے ہاتھ بھی ہے سی تلوار یزید دی فوج دے دے حق ہاتھ چی لیکن ملون شخص ہے جڑا جہرا دو دونیں نو برابر سمجھے اصلہ گن مین کول بھی ہے جڑا کسی ڈیرے کسی جگہ تے محافظ کھلوتا ہے اور اصلا ڈاکو کول بھی ہے لیکن لانتی بئیمان شخص بے وقوف جاہل جڑا سمجھے دونوں برابر ہے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 ابد الستار خان نے آزی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمایا اس میں زبان ہی سنیا اسلام اخلاق سے پہلے تلوار سے نہیں تلوار دی تھاں سے جہاد دا لفظ بولنا چاہیے سی کیونکہ تلوار تو کوئی ہے نہیں تلوار اسلام دا جہاد ہے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 کہ اسلام دی جنگ ہی کدی تل کی خاطر ہوئی نبی پاک نے بھی کدی سونے دی خاطر جنگ کی چاندی دی خاطر جنگ بلکہ حضور نے فرمایا جہا جہا بندہ اپنے لڑن دا مقصد مال غنیمت دا حاصل کرانا رکھ دا ہے، اللہ دی طرفوں کو کوئی عزر نہیں ملتا سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی اور اسلام دا جہاد اے خلک ڈاکٹر جو خنجر لے کے پیٹ چماری بیٹھا ہوں دا ہے تو ان تو سارے آدھے نے ماشاءاللہ اللہ اتنا قوم دا خدمت گزار اور روزانہ میرے خیال کے دس دس بندے ڈے چیر دا ہے توڑ کے مڑ جوڑ دا ہے مریض چیق مار دئی نو نشے سیکٹی خلو اتنا سختی کرے نارے آدھے قوم دا خدمت گزار ہے اور یہ تیار کرنا فرض ہے شرم نہیں آڈ دی. چی والا جہا ہے جسمانی نقصان پیا کرد ایڈا شدید ماہ خاطر کہ اندر پتھری نکل جاوے ادرو تو یہ شفا یاب ہو جاوے وقتی تکلیف جیڑی ہے نا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 انہا تو توبہ کرے ان پتہ نہیں کہ خطاب جڑا ہے کی ہے اور کس دا کم ہے اسلام نو جہا لوارس سمجھا گیا ہے نا اس دا نتیجہ وارث بنایا گیا لوارف سمجھا گیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو خیر القرون دے اندر یعنی صحابہ صحابت دور دین دا افضل دور اور اس مبارک دور دے اندر ایک شخص نو مسجد خطاب کردہ ویکیا آپ نے فرمایا حال آرف تنسخ والمنسوخا کیا تو شریعت دے ناسخ منسوخ نو جاننا ہے اس آخیا جی نہیں فرمایا نکل مسجد لیکن ہن کہ کریے کوئی علی کوئی فاروق ہوں کھڑا کوئی نہیں مسلم قوم یتیم ہے دین یتیم اگو ہے اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہے وہ ہے کونی دنیا تس واستے ہوں ہر کس نہ کس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 اس فرمان دا مقصد سی کامل اسلام نو جاننا اور سنو واض دی خاطر اسلام کے بیان دی خاطر جاہلیت نو جاننا پہلو فرض ہے یعنی کوفر تے کفر دے اصول تے کفر دیا تندیاں جاننا ضروری نہیں تے تہامواد کرنا آپ ہی کافر ہو بیٹھ سی لوگوں کا کافر کر چے گا میرے گلوں کا گسا لگے گا لیکن کوئی حرج نہیں میں وہی گل کر رہا ہوں جی وہ داک... ڈاکٹر خنجر مار دینا نا میں ہوں وہ خنجر مارا لیکن وہ ویخ لو کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہنا میں کسی دی پرواہ بھی نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا کیوں اس واسطے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 سخت ترین سیکر والا مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھ والا کام ہے کہ اوی سمجھو پل سرا تسمیا پیا جی یہ پل سرا تے بیان کرنا تسان میرے ہر تقریر دے اندر ابتدائی دعا ضرور سنو گے کہ نفس اور شیتان در تو اللہ بچا حق بولنے حق دے چلنے حق کے مرنے حق دے کیوں میں دعا کرنا اسی واسطے کرنا کہ اتوں دے بول نکلے جیرے غلط گلت ہیں وہ قوم بچے دین سمجھ بیٹھے ای گلتی کی سزا میں لے کی راہ یہ میں دسنا اس واسطے میں اس کو دعا منگنا کہ تو ہی ہک اور درست بات کا الحام فرما آ بندے گلتی تو بچا آسلے مجبو ہے خطام زلماں کفراں پلیتی تاہم او مالک او توفیق دے کوئی الہام صحیح گل کا کرے نہ کرے مالک تو عزیزم یہ اتے ہو سکھ منسوخ دی پچھاڑ نہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو دا فرمان آلی شان سا تاریخ اسلام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 کہ اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا جانے تندیاں تنیاں ہو کے تر بر ہو جانا ہے بکھر جانا جنا ٹوٹ فٹ جنا جس اس اسلام دے اندر اسلامی لوک جڑے کھینچ گے وہ اجنے ہو جاہلیت دی پچھان نہیں ہونی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 समझ आ गई मैं थानू जाहलीयत की मोटी तारीफ इंज कर देना कि जड़े काम जेड़ी गल नू, का काफिर पसंद कर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 جہرا حقیقت نہیں پچھاڑ سکیا وہ جاہلے ابو جہل کھو بجائے وہ راہ برقی کاتل ڈاکو آخو بجائے قسم خدا دی کر کے آنا ان کی جنگ مذمت کرو وہ قوم دے اگے لگن تے لگنے پیچھے لگنے قابل نہیں یہ قوم دا بٹا جنہیں بیٹھا جے صرف اسی گل کو میں قسم خدا دی کر کے آنا فاروق اعظم آزم فاروق اعظم کی حضور دا ہر صحابی کمال ہے بس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 اور جہلیت تو بے خبر سن باخبر ہونے کی بجائے اور خود مبتلا سن جہلیت اور جہلیت نو اسلام سمجھ دے رہے میری مراد بھا میں کوئی نورانی ہے بھا میں کوئی نیازی ہے, بھا میں کوئی, ہو رہے دوجہ تیجہ ہے کوئی ملتان دس پاس دے وہ کسمیا پیانا کہ انہوں نے جہلیت نئی پچھانا تا قوم کا بٹا بیٹھا ہے ورنا جہلیت کی پچھان رکھنے والا امام احمد راج ایسا ہوا ہائے ہائے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 بندیا بندیا کوئی دخل نہیں ہے تاوحید اسے توحید بڑی غور ہے وہ اوارا نہیں کرتی کہ لوگ اسلام کی شان ننسوب کرے بندے ذاتی کمال والے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 بندہ اے آخے جو میں کفر اینا اچھ کر یہ قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی فلاں فلاں ڈگری جڑی ہے نا اس لوگ بیان کرنے دی بجائے اگر بندہ اے آخے کہ میں اینا سال کفر اال نال سیکھے ترجمہ بھی جاننا کوئی منے گا کہ تقریر کر سکتا میری گل نہیں سمجھ اگر کوئی بندہ اے آخ کہ میں اینا سال کفر یہودیت شیتانیت لاڈینیت سیکھے وا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 میں کر رہا کی سیکھ رہا اگر وہ ورگے وسے زندہ ضمیر بندے دے بیٹھے نا جا کفر تے جہلیت نو ناننے والا تو میں قسمیہ پیارنا فکریہ طور پہ بیاان تے کجا اور ساری زندگی باقی دی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوگوں ڈر مارے بیان نہیں کرے گا شرم دے مارے کہ میں کر کے بیٹھا کوئی <ínperi> <start> <laughs> ہو رہا سی کہ میں اسلامیات بھی پڑھائی ہے میں بی ایس سی ایف افلان بھی کرائی ہے کرا چا کہ جوکری جو لینا چاہ تو ادھر بھی جان لے کر سرام بھی رکھا ہے میں میں ایک گل پیا کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس نو واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اہدا واستے یہو جی غلط غلط غلط کا زبان تکرار نہیں کرنا چاہیے ختم سکول نہ کوئی اسلامیات سکول سراسر کفریات سکول تسان قرآن حدیث فقہ تصوف سارا کچھ سکھاؤ سکول دی ایک کتاب ایک کتاب یا سکول دی غرض وغت رکھو نا تو اس سارے اسلامی تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف چوبی گھنٹے لانت پاوے گا اور او سارا سارا وہ اسلام جڑا پڑا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دوتے پانی پھیر دین ادید دی اس دا خلاصہ میں دو سمجھا دینا جازو ہے اگے وہ بھی اسی طرح کا ہونا اندر بھی تو کافر سمجھ آ جانی کہ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 سائنس آکھے صحیح ہے انہوں آخو صحیح ہے جی سائنس غلط کے غلط بھاویں قرآن چاہویں حدیث بھاویں نبی زبان لالا جو مردی آخے جو مرضی آکھے دوسرے افزا اسلام سائسی مذہب بناؤ سائسی مذہب تو تنہوں خبر ہونی چاہیے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 ویس بولن والی ہس سنی ہس چکھ والی ہس چھو ہس مثلا ہوا سڈے جسم چھوندی ہے سانو یقین ہے ہوا ہے ایو نا یہ آکو کہ سینسیل साड़ी अख सा वेखली रंग हैं। हो है सबू इलम हो है कि यह रंग है यह सहसी इम चखण जिन्हें मैं बोलना आपके बोलानी आख चखना आप चखण जायका कौड़ा है मिठा है करारा है खट है चखोगे یہ سہسی علم سنی گل آواز سنی ایس دیوار دے پیچھے جانور دی آواز تو سنی دی یقین ہو گیا اتے کچھ ہے جانور ہے کیا مطلب ہاس دے ذریعے عقل نے جڑا ایک آل ہے اس عقل نے علم حاصل کیا خبر غیبی ہے روحانی ہے سیسی نہیں نہ خدا ویخ سک چکھ سک خدا دی آواز سن سکنا تیرے ساڈے ورگی آواز ہے نہ تینوں جسمال محسوس ہو رہا رب نے کہ چھو رب تیرے جسمال چھوے گی وہ مخلو کے اللہ کھا لے کے گرو سے خمسہ دے ادراکتوں اللہ تعالیٰ پاک۔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 حواس دے ذریعے معلوم نہ ہوگی دو دوزخ ہاس دے ذریعے معلوم نہ ہوگی کمرے چ بنتا اباب سدا سواب ہاس دے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس نہ نہیں ویکھے جا سکتے رکھ سائنسدان خوردبیل بنا اک فرشتے ندی نہ ویک پاوے کوئی نا کے رہ دنیا جہان اندر حقائق کا ادراک کدی بدریہ حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام سڈا ہقائق مبنیے اللہ تعالی ایمان شرط رکھیے نا بل گئے بے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 آن کے لوگ نو دس دکان پہ فردے کہ تیس چڈ ہو نبی دے پیچھے چالیمان سائنسدان لانتی جہ علم کا ذریعہ صرف ہاس نمجد ہلاس تو علاوہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں رکھتے منگے تسلیم کرتے وہ خنزیل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 جنت دا وجود نہیں مندے منتے دا وجود نہیں مندے رسول رسول رسولوں دی رسالت دا اقرار نہیں کردے لانچی انہوں نے اپنے مانن تے اپنی گلس نہیں سمجھ سکدے سکتے بنتا اضابے سدا سواب کیس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس بال نہیں رکھے جا سکدے رکھ سائنسدان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 اللہ تعالی ایمانے شرط رکھیے یؤمنون مینو نہ بل غائب غائب آخ د حواس دے ادراک تو ورا ہوئے اس اللہ تعالی دے نبی تا کر کے آن کہ کسی کسے دے حواس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 ہر اس علاوہ کوئی علم دا ذریعہ نہیں رکھتے ہو نہیں بے تسلیم کردے او خنزیر خدا دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان وہ او آند زمانہ قدیم ہے اور ایوے چل رہا پیا یہ ہیولہ تبدیل صرف صورت جسمیا بدل رہی ہے دی بدلتی پی باقی زمانہ چل ہے پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ خا لے کے تھی چلانے مار دتم کردہ بنا ادم تو وجود ہے تے وجود تو ادم لو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے من کے رہے جنت دا وجود نہیں منتے دکھ دا وجود نہیں منتے رسول رسول رسولوں دی رسالت دا دا اقرار نہیں کرتے لانتی اپنے مانتے اپنی گلان شیتان ایڈے نے لانتی نے شیطان جنہیں دھرتی کے اتنے چلتا پھردا ویخنا ہوئے فلسفی سائنسدان توجہ نہیں فرمائی جے فلسفی تے سائنسدان چرق ہے نا کہ فلسفی ہواس کو علاوہ محل اقل دے پیچھے چل رہا اور اور دان ہواس دے ذریعے جو اقل چاہنا اس دے پیچھے چل رہا ہے سائنسدان جواس اقل اوواں تو برا جو دل, دل چاہ اس دے پیچھے چل رہا سمجھ آئی کوئی نہ آئی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 ساحل رسالہ چھپدا کراچی تو میرے ہاتھ سامنے کراچی یونیورسٹی کے فن خان پروفیسر لکھنے والے فن کراچی یونیورسٹی دے سندھ یونیورسٹی کراچی جون دو ہزار چھ جماعتی اول چودہ سو ستائی کا شمارا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 تے اٹھویں قسط اس شمارے دے اندر ہے سات پہلے جہے ماں قبل شمارے سن اندر پوریا ہو گئی ہیں خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات نوا علم کلام جڑا اقبال بڑھایا سی وہ علامہ اقبال دا مرجو ان ہوئے منسوخ تحقیق کے وے اللہ اسبہ تو کی اللہ آخر میرا دور جہلیت سلط آخر میم آخنا چاہیے وہ سکولی اثرات ہی تھی سارے. اور میری تحقیق بھی ہوئی سی کہ علامہ اقبال کی زندگی دے تین دور نے پہلا دور کوفر تو گمراہی دا دلالت دق بنتا سی اندر فتوا کوفر لاؤں نہ لا کافر ہو جاتا دوسرا دور اس توبہ ملی تیسرے چ مارفت آخر دے اندر اس مقام دے اندر عشق رسالت تے پہنچ چکے سن کہ یا حضور دا کوئی ذکر خیر کرتا سا تو آپ آسواں دی لڑی بے ساختہ جاری ہو جاندی حضور دا ذکر سن دیں تے یہودیت تے اگریزیت دے انتہا درجے دے مخالف بن چکے سن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 لبرل دے آدھے بریلویاں بھی رلا لو آپ جاؤ تو ٹھیک ہونا چاہیے نہ غلط آکھو نہ میں ابھی یہ بھی میں میرا موضوع بھی اگوں اویں موضوع بھی اسے نوعیت دچھا دوسرا لطف پہلا لف بندی سرسو راسی کٹر وا بھی, بھی پہلو کٹر وا باہچری بنیا سی وابیاں دیا تین قسم نے وابی واہ بھی کریلا واہ بھی کریلا نیم چڑیا آخر میں تیسرے درجے کا وا ہوں یعنی وابی ویاں آ ویاں بھی, بھی تے چڑیا ویاں انہوں ساری بولی چاہتے ہیں کٹرواد تو کٹرواد یہ ای ہوں ایک وابی ہے دوبندی دوسرا پروفیسر ہے یعنی اوجو بھی سر سید اپنی نسل ہے اپنی پود اسپی پہ لکھ دیے کہ کلاملہ نہیں سنتا وہ آتا رسول دا کلام محمد کا کلام ہے وہ جی ابو اور آخر سن ہوں میں اس کا کال کی بنیا جی گل میں بیان کر بیٹھا اصل کہ اس لانتی دا نظریہ جب بنیا سال نہ خدا منی وہ ہے سائنس آخ دی جدوں سانو خدا دا کلام نہیں سنیچیا مہادیا سنی سائنسدان سمجھ د رسول لبی جو ہے سب ساڈے ورگے بندن جب سا اکھ نہ ویکھے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 جہاں بیا بے اللہ تبارک وطالا ہاس جگ تو وکر بنا کہ اکھ سائنسدان دی اکھ جتے نہیں پہنچے گی نبی اک اوے پہنچ جائے گی توجہ ہے کوئی نہ اور سنو انسان اللہ تعالی کدو سارے برابر پیدا فرمایا کہڑی کہنا شہ برابر نظر آ کوئی نو پتھرو زمین کے ٹکڑے ویخو ہر شہ دے اندر تفاوت نظر آؤں کی حکمت اسی اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں نو جدو پیدا فرمایا ہے کدو برابر یہ سائنسدان بھی منتے کہ سائنسدان دی اکھ جو ویکتی ہے نہیں کر کے ہر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 تیری باقی لوگوں کی آخ چ فرق ہے اللہ تے تیری فرق کوئی نہیں فرمائی نے فرمایا ممبر کھلو کے فرمایا میں اتے کھلو کے ہاؤز ایک اوسر پاک نبی سرور نے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 سمجھ نہیں لگی گل دی اور سنو جا جہان آخرت ہے نا اس جہان نو اللہ تعالی نے ایس دنیا دے جہان دا الٹ بنایا اتے حقائق ویکن خاص آخان نگیاں دیا اتے حقیقت ویکن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 رکھے سن ہٹا ل جدو ہٹ گئے حقیقت نظر آنی ہے مالوم ہوا مالوم ہوا پردے اس دن رکھے بھی ہیں کئی اکھا ایسیا بھی ہیں جنہیں اگے پردے نہیں ہوں اللہ دبیا یہ کمال سائنسدان سے تم سب پردے چینے ہیں اللہ دبی دنیا چویں وستے جی آخرات دنیا وسے گی قسم خدا بھی کر کے آنا کہ جی بیٹھ کے حقیقت ویک رہی ہوں یار ادھر ویکو گل سنو ان دسو کیا کسی نو اپنا عمل کیا کرن تو بعد نظر آئی جنا کرے چوری کرے جھوٹ بولے جو مرضی کرے دستا کدی ویک میرا فلانا عمل ادھر جانا سا پیا لیکن قیامت آلے دن ہر عمل بندے دسن گے کی وضو کرو تو روایت چاہتا گناہ جھڑ دن یعنی صغیرہ گناہ اور اگر توبہ شامل کبیرہ بھی نال جان گے لیکن کبیرہ ایسے جہے حقوق لے نال تعلق نہیں رکھتے حقوق اللہ نال تعلق رکھ ہیں سائنس تے سائنسدان سان نظر نہیں آنا کہ گناہ پانی دے دا رہا ہے آر ایف ارانی امام ابد الوا آپ آب فرما دیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ نو وہ گناہ نظر آدھے سن پانی شامل ہو کے جا آپ نے پانی مستعمل نو حرام فرمایا یعنی پلیت فرمایا حرام دا مطلب پلیت فرمایا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 کیونکہ یہ سلسلہ غائب دائب دا ادراک سہس نہیں کر سکتی یہان یا دی دل والی اک اکلیں کب اسکرنا جیڑی اللہ دے ولی دی رب سونا کھول چکد جنہوں حدیث سے آخیا گیا میرے میرے نال ویخ د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 بصری ہدی دے ہر وقت تیار تدید دے کھولی عشق کھولی عشق سائنس نہیں فلسفے نہیں عشق قلب کھولیشکلب کلیدی راز الم مطلب سمجھا لو ال یوم وہ آدھے نے اج دنیا جیتے بیٹھے آری اکھ تے کھلنی ہے کل ساڑی کھل گئی ہے الج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 دل والی اک سر رہے جس اک نائنس اور فلسفہ ویکھ بھی نہیں سکتا وہ اک آ کے ساری اتر کھل گئی وہ سائنسدان سے دل نہیں منگے وہ بھولی دنیا وہ لانتی دل نی منگے کی مطلب وہ آدماگ اقل دماغ ذہن ہے دماغ ذہن ہے توجہ ریا مسئلہ دل دا دل جہا ہے نا یہ صرف جسم دا صدر مقام ہے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 پھر انہوں سے یہ سوال کیا جانا ہے بھائی قرآن پاک اتاف آیا ولا کن تا مل کلو بلتی فسخدور توجہ دلاللے نہیں فرمائی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں یہ دلچاک کوئی نہیں دل چ اس دل کوئی دل نہیں اکھ جی نہیں تو مانا توجہ نہیں فرمائی یار تالا فرمایا دل اندھے ہوتے ہیں جی دل چکھ نہیں تندہ کم ہوں ہر کی گل ہے گل کی توجہ سائنس دان منکر کیوں بنے اتے کوئی نہیں کوئی شا نہیں دل دل نو دل نو انہوں کے کھڈیا چیریا چیر کے ویکھیا خون لوڑے جی وہ سارا کچھ نظر آیا ہے اور کوئی شا نظر نہیں آئی انہاں انہوں نے آئی کو نہیں کیونکہ وہ لانتی چلتا ہے صرف حواس کے پیچھے انہوں جا کھوپڑ والا اکل ہے وہ حواس دے تابے لہذا انہیں حواز سے پیچھے چل کے تو فیصلہ کیا بھی اتنے کوئی شہ نہیں لہذا نبیوں کی خبریں رسولوں کی خبریں قرآن کی خبریں خدا کی باتیں یہ سب مصنوعی ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں ادھر کوئی شہ ہی نہیں لہذا ایمان کن ایمان کی ایک ہی آ ایمان دے اور ایمان دار تعلق دل تو نہیں فرمائی جی ردوک بولو نا سبحان اللہ اس دماغ چیریا سر نوپڑیاں چیر کے وگد کڈیا مغد وی رکھیے انہیں ویکیا واقعی اتے ہے چیزاں جہی جو حواس نال حاصل ہوتا ہے وہ اسفوظ رکھ دے ادھر آئی یہ ادرا کرد اتے تک وہ پہنچ گئے اپنی سائنس کے ذریعے ان کے اور جڑا ایک کمپیوٹر بنیادی اسمجورت ایک, ایک تصویر اس دماغ کے اندر پے ہوئے بھیجے کی ایک تصویر اکث جا اتحر پیش کیا دور بیچ آ گیا خود بینے چیا تاکہ ایک ریسرچ دل انہیں چیریا دل چ کوئی شہ نظر نہ آئی وہ دے انکار کر بیٹھے انہاں نے صرف جسم ت اس دل دے کوئی شہ نہیں لیکن جد امام غزالی اللہ بات نہیں اللہ تعالی جمال کر دیکھ دن, دن اس دل دے اس جسم سنوری دے اندر اللہ تعالی نے ایک ہور دل رکھے جہاں ایک عجیب حقیقت والے جیڑی حقیقت بیان بھی نہیں ہو سکتی اور صرف اللہ کا ملی ویک سکتا یا نبی اللہ کا ویک توجہ ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں جے انسان جڑا سنوبری شکل کا ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا سینے کے کبے پاسے پیا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 علم و حکمت دا محل مقام کھوپڑ نہیں دل اور یہ علم حکمت جہاں کا فرت نہیں آ سکتا دماغ فرت دماغ ہے دل ہوگی نہ مراد کچھ اللہ لوگ دماغ زندہ نہیں کرتے اللہ دل کر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 کتاباں یہ وہ سارا کوئی بکھاگا ہوں لانتی کتاباں کی اتر کر نہیں سی اللہ رکھی سی لیکن ماری بیٹھا سی وہ درویش بندے سن ان لوگ آخیا کہ ات چیلنج کی تھی بیٹھا آدھا گو دا فرد نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر کوئی ایڈا لان تھی بنیا بیٹھا ہے تے اسلام کدو سان حکم دیا کہ ہر سورت مناؤ دلائل پیش کرو من ٹھیک نہ منت جانم جائے کیا مطلب آپ آنکھ کھل جانی ہے لیکن ان دی قسمت سبلی وہ اللہ کے فقیر نو جدو لکا آخیا اپنے فرماچل لگے چلنے انہوں نے آخ جی کتابیں چکلو فرمانے کتابوں کی لوڑ نہیں گئے بیٹھے سامنے کیا بے لیس آخ جی رب کوئی نہیں می سی صاحب گل ہوں رب آخنا کوئی نہیں انہ دوجا مطلب ہے میں کوئی نہیں بےوقوفی کی گل بندہ آ میں کوئی نہیں کیوں؟ بھائی مر تو تو کسے فلسفی نو آخو کتاب لکھن تو بغیر چھاپن تو بغیر اپنے آپ بن گئیے اپنے آپ لکھی گئی ہے کوئی فلسفی سائنسدان منے گا ان آخنا پاگل آخنا ایمان نال دفیا جی اچھا تے کتاب ایک اپنے آپ نہیں بن جاتی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 ویک فقر نے اپنا دل جہرا اس دل دوحان طاقت نور کمشکاتن فیح مسباہ سبان اللہ یہ گل ہے تویل بڑی لمبی لیکن سمیٹ کے ہوں تنجا دینا جن کلا تل من سمجھائی این تین سمجھا چڈنا بعد میں ہوں انہوں نے جد فرمایا وے میرے والی جڑی نہیں سی منتا کہ اکھ ادھر بھی ہے اندر والی نور خدا دا جو پیا بھٹ کھا کے بےوش ہو کے ڈگا جڑا ہوں سی نہیں پھر تڑفے بھی صحیح تے ہے وہ کی مطلب او اے جڑا دل ہے نا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 روح ہے یہ دا جانوروں کا ہے تیرا ساڈا خالی نہیں ہاں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 سڈے بیان بھی نہیں پہنچ سکتے سمجھ آ گئی نکونی آئی ہوں میں تنو تک لے آد کر د کہ سائنسدان دل کا تابے دار نہیں ادھر ویکو نا ہوں جس میں انسانی در جڑا محل تئی سائسدان دزدیک ہوئی اتے نبیا ولیا مومنا دزدیک ہوئی کافر کھوپڑی پی ن سب کچھ سمجھتا ہے مومن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 دل ن کے فیصلہ کرنا ہے ایس سینے چڑا دل اس دل دے اندر جا دل رب رکھیا ہے جڑا ایک مہم لطیفہ ربانی ہے جی حقیقت کوئی ادراک نہیں کر سکتا سوائے انبیاء اللہ تعالی دے دسیا اللہ تعالی دے دتیا سڈے نزدیک اے ہیں ہے دے نزدیک ہو اور سنو سنو سگیو ایس اقل دل کے پیچھے چلاونا فرض ہے دل اقل کے پچھے چلاونا جائز نہیں اسلامی حکم دل ਕਰਨ لگا سوچ سوچ کا ذریعہ جہا ہے اکل سمجھا جا دماغ آ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 دولت جیڑی آن کے فیصلہ کر دی اور اکلے محل پلان کدی حق برقرا فرق نہیں کر سکے جنہیں دل کی منگنی اصلہ کرنا ابو جہل جھوٹ ہے محمد اربی سچے نے فیصلہ تو دل کی ہوا ایسا علم جہا اس اقل حواس کے ذریعے اس عقل علم آئے سکول ہے کہ قرآن حدیث دین نلاؤ اقل د اسلام ہے سڈا دین ہے کہ تقل اپنی نو دل دے تابے رکھ اور دل جی ہے اینو شریعت دے تابے رکھ دل تیرا فیصلہ کرے جدوں کہ یہ گل کے اور تیرا اقل بھاوے مننے تے بھاوے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 یا دلا ایتھے اپنی اقل نیچے چلاو گے تو اصا مسلمان بنانے خدا دی گل نکرا دئیے مہار اس وجہ ہماری سائنس میں نہیں آ ہماری اقل اور نہیں کہ اصا کافرا مومن کدو بندے نایا فرمائے من تخا الاحہ ہوا ہو اے مومن کیا اس نو نہیں دیکھے اپنی ہوا خواہش نفس نو اپنا خدا بنا بیٹھا کیا مطلب خواہش نے اس خواہش نے نو اقل نیچے تے خدا دے گل نو کڑا اپنے پچھے چلا کے یہ خدا بنا بیٹھا اپنی اکل نو اقل رب نو خدا اور سنو سارے کفران دے دروازے کھل دے ایسے سوچ تو جی جڈ جی پنج نند کے ترے نہیں چکو ٹرا پانی سارا فارا جٹ جی دے ڈکے جی بندہ اے نظریہ بنا لوے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 نبوت کا انکار بھی آ جانا سر تھوڑوں کلا ملا کا انکار بھی آ جائنا ہے کرامات کا انکار بھی آ جائنا ہے موجود کا انکار بھی آ جانا جنت اولا انکار بھی آ ہے سارا کچھ ختم خد... ہو پڑھاوے کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی ہون گیا کفری مان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نا ہے کہ اپنی اقلد تابے رکھ قرآن شریعت دے تیری گل اکل چاہے نہ آ جب اصول کر دین من ہر پورت چ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 لیکن لان تھی اگو یہ پیا پڑھا بھی کرو کار کے تھوڑی مان نل دسو والد دی تازیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھ دا ہے رکھدے آخنا یہ سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جدو آخیا جتیاں قرآن حدیث پڑھایا تو ایک سبق یہ رکھی کڑیا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 نبوت کا انکار بھی آ جانا جنا ہے سرفور وگو کلام اللہ کا انکار بھی آ جانا ہے کرامات کا انکار بھی آ جانا ہے موجود کا انکار بھی آ جانا ہے جنت اولا انکار بھی آ جانا ہے سارا کچھ ختم حد... جو پڑھا کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی جیو کٹیا ہون گیا کفری مان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریت اس چیز کا نام ہے کہ اپنی اقلو تابے رکھ قرآن شریت دے تیری گل اکل چاہے نہ آئے جدو رب اصول کر دن ہر پورت ادھر سائنس آخے تو سکول آخے کہ نہیں چل سائس کے پچھے سائنس کے پیچھے چلنا ہوا کوفرو ایمان ہویا غیب دے پیچھے چلنا واہج دے پیچھے چلنا سائس واہج نی ادھر آخنا واہج ہے کونی جے جی ہے تے دبلا باللہ مین لا لکھو ساڈی تابے وے جی میں سائس آخرنا ہے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 توجہ نہیں فرمائی جی yeah, yeah. اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو لیکن لانتی اگو یہ پہ پڑھا بھی کرو کہ میاں کہ مار کے مار yeah, جی yeah. مان نل دسو والد دی تعظیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھتا کسی آخر یہ سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جب آخیا ج कुरानदीस पढ़ायाबक जो कुछ पढ़ बैठे हो ना सब साइंस के पीछे चलेगा साइंस इसके पीछे नहीं चलेगी तो कुरान भी पढ़ना लानत हदीस पढ़ना भी लानत हर शायद लानत पावेगी कोफरत चिट्टा हो गया कुरान हदीस पढ़ावन का मुड़ के फायदा दोवे इट्ठिया होलूम हो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 میرے دعوے دی دلیل بین نیکو مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس اے سکول دا ایک جز پورا سکول نہیں سکول دا ایک جز مدارے سے داخل ہویا ہے حکومت دی مداخلت امریکہ دے بنائے ہوئے منصوبے دے مطابق مدرسیا کی کتاب کتابے اس دے صفحہ نمبر انہٹ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 مذہبی حوالے سوچنا ووچنا یعنی کیا مطلب کہ اے نہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے صرف جو اے لبنا ہیں کہ قرآن شریعت نبی کی آخر توجہ نہیں فرمائی نے فلسفیاتی کیا ہے ساری عقل کی آخری نظریاتی تیسرا جیم نظریاتی نظریاتی کی ہے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 چار دے دوں دال جانسی سی سائسی سال کے اتنے ویکوت لکھا ہوا جواب تھلے دال ہوں کیا مطلب کہ ترقی واسطے سائسی انداز فکر ضروری ہے مذہبی نہ ہونی تو ترقی نہیں ہونی ہوں کیوں ترقی دا مان ہے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 کوئی دین کوئی پاکی پلی کوئی شہ لحاظ نہ کرو یہ انہوں سمجھتے ہیں ترقی کیا سمجھتے ہیں ہوں جی انڈا دے فکر ہو مذہبی پہلو ہر کام کردا پہلو شریت نبی نیکنا پینا ہے پھر کوفر ہوے گا تو پرا نسے گا برائی گی تو پرا نسے گا حرام تے بچیں گا تو ضرور بچے گا بھی بہن بچاؤ کی فکر کرے گا عزت بچاؤ کی فکر کرے گا اپنا نقصان گھاٹا گوارا کرے گا لیکن کسے دا نقصان توجہ نہیں فرمائی دنیا دا نقصان گوارا کرے گا لیکن دا نقصان گوارا مطلب انداز فکرے نبیاں یہ صحابہ یہ ہر ولی یہ ہوئی مومن یہ ہوئی موہم پہلو ویخ گلے کہ یار جو کام پہ کرنا شریعت کی آخری یہ جائے وی لے جائے جی جا آخر شریت لائے تو آپ کا کاروبار نہیں کر سکتا میں توجہ نہیں فرما نہیں بھائی لیکن وہاں لانتیاں انہیں آخیا میاں او ترقی واسطے کرو کی کرو فکر رکھو کی مطلب جیڑی سائنس آخ منو اے جنت دو لکھ اگان کی ہونا مرن بعد جہان میٹھا اگلا کا لاکھ لانت اے گل تے نتیجہ اس تعلیم دا نتیجہ جڑا پھیلیا کھڑا ہے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 جنت ہے سڈے واسطے روزہ حضور کا یہ کدھر اسی دے تحت نہ تو کیڑی جنت کرنا ہے تدکرے یہ مطلب سینسی بئیمان سامنے روزے ویخ کے آخ رکھ دیا جنت چلو سونا بنیا کڑا جنت آگوں باقی جنت سانو پتہ نہیں تو ذکر کرنا ہے بلے بلے بلے یاری یعنی دوسرے لفظ رسول کریم جواب پہ مل ہے خون رسول نو ملتا نہ پیا خبریں تیلی جنت دے کرنا ہے تیرے تلکرے نو جنت بننے ہوں سانو اگلی جنت کا کوئی پتہ نہیں ملنی کیا جی ہے کہ نہیں اول تو صحیح ہے کہ ملنی ہے کہ نہیں لیکن وہ پہنتا خبریں تو کہڑی جنت دے وہ اپنے جنت بارے شک نہیں پیا کرتا وہ خود جنت دے وجود دے بارے پیا کرتا ہے کہ خبریں تو کہ جنت دے کرنا دکر تدکرے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ آئی سنگھی ہوں اے دسو میں جڑا دعویٰ کیتا کہ سائنسی انداز فکر سکول دکول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 کر کے, کے جس بندے ترساں یا انگریز معاشرے کے اندر ترقی یافتہ تصور کر د اس بندے کا ذرا مطالعہ کرو زندگی کا اگر تین ایمان کی شے ہو کوئی نظر آ جائے تو مڑا ایمانسو دین ایمان بھی کوئی شہ ہے تو آ جوں سمجھتے نہ حالے اے ترقی ہے, ہے ہی نہیں ترقی کی ہا بھی لگی حالے ترقی دی پابندی کوئی تصور کوئی وجود ہے جنہوں انگریز ترقی کھے گا ہے جو دین نا دی شہ نہیں دیکھ तवजो नहीं फरमाई अगर वो मस्जिद पाई खिलाओी तो उस मस्जिद दी कदर कीमत उस दे उसके नजरिए सैनमा दे बराबर होने बल्कि सैनमा तो भी घटे नजदीक जेवें सैनमा गिरला जुर्मो जिमें बल्कि मैं आख दे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 کیوں؟ کہ جب وہ رکھ دن مذہب ایسا جہاں بندے کی سہ سکل دابے ہوئے تو خدا کا گھر کیسا ہوں ایمان سو جی گھر خدا کا کہ خدا کی مرضی تو بغیر گرے کھڑے ہوجہ نہیں فرمائی کیسے عجیب گل ہے گھر ہوا نوی بان فرما د خدا کا گھر مسجد تحت سرا تو لے کے عرش اعظم تک مسجد تو سمجھ آئی نہیں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 خدا کا مذہب دتا سمجھن، تے کتے دے پتر، اپنی مرضی خدا مذہب کے مذہب بدھو قوم ساڈی سکول مسیحت فنا مسیح ویس کے تو سمجھی کھا مسلمانہ کا گھر خدا نو ابتدان اثتن سرف خالک سمجھتے ہیں کہ پیدا کر لیا گھڑی کی طرح ختم اس کا نہ کوئی اتارا مذہب نہ کوئی دینے مذہب ساڈ مذہب ذاتی معاملہ ہے اصل جنہوں مذہب آکیے تا کر کے تھی حکومت نے زنا دا قانون بنایا جنا قرآن چو قرآن چو آخران دسو جے مذہب خدا دا سمجھ دے تے کتے دے پتر کی آتے جنا قرآن چو سمجھ لگی نے کوئی نہ دوسرے افزا چ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 جرمنی اسلام جدید اسلام ماڈرن اسلام روشن اسلام محتدل اسلام اسلام ایسا جڑا کوفر تو بات کرے اسلام اسے اسلام دی تعلیم سکول شامل نبی باغ کے اسلام دی شامل نہیں ہو سکتی ہوں میں اس بندے توال کرنا جڑا بیٹھا جی میں ادھر یہ بھی پڑھانا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 یہودی ملازم ہیں یہ خالی من لگے حکومت اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اصل یہ اندر شامل ہو کے یہاں دمن بنیے یہ نظریہ رکھا تھڈو کوفرے یہ سام لوکل اسلام ہی قتل ہو گیا شاید، شاید، شاید، شاید. سمجھ نہیں جائی اور سنو ہوں اے میں اس بندے دوسری تنبیہ تمبی کیمی ہو گئی کیونکہ اے تنبیہ کیسی اے خود ایک موضوع سی جن ہوں اگلی گل کرنا میں توجہ کہ تا نظام ہے جمہوری کی جمہوری نظام دے اندر ہر بندے دی خواہش توجہ بندے دی خواہش حکومت دا دین ہے خدا, خدا دا دین حکومت دا دین نہیں ہوں جمہوری حکومت دے اندر بندیاں دی خواہش حکومت دا دین کیا مطلب او ویخ دن جمہوریت دا کا او ہے اکثریت وہ اکثریت دا خیال کی ہے اکثریت کا خیال ہے ہونا چاہیے لہذا ہونا چاہیے حکومت کا فرض ہے اس بنائے اور اس کی حفاظت کرے انو ڈان نہ دے جا جی ڈھان بھی سوچے وہ آخر کر دے توجہ نہیں فرمائی وہ تا مر گیا نورانی جی آتے برباد ہوئی پی میں لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے واہ بٹا گولو بھی تیرے ورگے آن مینو ایک نورانی نیازی کہ بتوں کو تم پوجو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 حکوما بل تو میں نے خبر ہوئی پتہ نہیں استعفا دیا کہ خبریں پہنچی ہے جاجا دیتا ہے کہ نورانی واسطے دلیل ہے اپنی بہن لڑا کے اس اسمبلی دے اندر جتوں کتی بھی نہیں بچ کے آن بچ کے آئی لال دسو ایم ایل ام پی کو شریف بن ہے زانی تے شرابی تے علاقے سب تو وے جن ٹے ہو گے تو میں پوچھنا اے نورانی صاحب سنت رسول ادا کیتی بینڈ ووٹ لڑا کے اے کہ سنت ادا کی سیدہ فاطمہ لڑی سی واٹہ امہات مل لڑیا سن نبی پاک دیاں گھر والیاں نفلی حج نہیں کیتا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 کپڑا منہ نا لگے ادر لکڑ چ رکھی لکڑ رکھ منہ شریف دے نال. کپڑا اس لکڑ سے جپایا منہ نال بھی نہیں لگن دتا پر بھی بچا لیا اپنا یعنی <laughs> حکم خدا بھی پورا کر لیا پردا بھی بچا لیا <laughs> ایسیا پاک بیبیا تو بعد نفلی جی ناجونی تو میں پوچھنا نورانی صاحب کم وہ ایک گٹھو بیٹھا شوجہباد دا گٹھو او مولانا خدا بخش اظہر دی نسل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 لے خدا بخش پہ بننا پی جا جلسہ کرایا سی اپنی مسجد پہلا آہ! جس مسجد جس جلسے تو میرا تار اس علاقے تقریر کی سکول حکومت نو رگڑیا جو بندی اتھ واپیت نگڑا مولانا خدا بخشا سن سک دے. آخری دا حال سی. میرے کے نال چیک دے نال کے تک سن کے بلوچ کا پوت ہے خدا بخشا درد نہیں شریت تو منسوخ آخر جی نہیں پر نکل مسجد لیکن فاروق ہوں کنڈا فاروق مسلم مسلم قوم یتیم قوم یتیم تین یتیم چمبڑ اس, اس, اس دینر جو مرضی کئی آئی پوچھنے والا نہیں کوئی ڈکن والا نہیں کوئی ڈکن والا اور جی وقت ایسا, ایسا وقت, کہ ایسا وقت خالی, خالی جاننا بھی کافی نہیں تعالیٰ اس فرمان دا مقصد سی کامل اسلام اور سنو کی خاطر اسلام کے بیان کی خاطر جاننا پہلو تندیا ضروری نہیں کافرو بیٹھ سی لوگوں کا میرے گل غصہ لگے گا میں کسی دی پرواہ بھی نہیں پنرا ہو جائے گا کیوں اس واسطے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 باریک باری سخت ترین فکر مسئلہ ہے انتہائی یعنی رکھا اپنے آپ محتاط رکھ والا کام محتاط رکھ والا کہ او سمجھو پل سراط شیطان شیتان شرطو اللہ بچا حق بولنے ہک دلنے حق کے دو مرنے دعا کرنا اسکلے جیسے گلتاری گلتی میں لے کیونکہ راہ دس راہ دعا میں اس کو دعا یہ حق اور درست بات کا الحام فرما بندے غلطی تو بچا مجبو مالک کوئی الہام صحیح کرے نہ کرے مالک کرے نہ پاڑ حضرت سا تاریخ اسلام وچ اور سیرت فاروق اعظم دیاں کتابوں اندر سنہری لفظ لکھا ہوا اسلام اسلام کیا اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تندیا تندیاں ہو جناٹ فٹ جنا اسلامی لوگ کھینچنگ وہ ہو گے نو جاہلیت کی پہچان نہیں ہولی پچھا واسطے سب وار کوئی جم کے نا کتاباں پڑھے خصوصاً جہلیت کی پہچان نہیں ہونی جب تک صحیح کامل فکر اسلامی رکھ والا بندہ نسیب نہ میںاہلی تاریفے کر جی جی پسند کرور چاہلیت کی گل ہونی ہے بھاوے تنوع اسلام کے لبادے جتنا خوبصورت نظر آ اگر اسلام حقیقت اسلام ہوتا نا اس کا تعلق کف لال نہ پسند نہ پچھا سکیا چاہائے او وہ راہ برقی کاتل ڈاکو آخو بجائے کسم خدا بھی کر کے آنا جنی مذمت کرو وہ قوم دے اگے کجا لگن پیچھے لگنے کا میرا مستفا کی تربیت کرا با کمال ہے تربیت کرے گا وہ آپ کا بات کتوں کہ سارے قوم کے رابر بنے نے نا جہلی بے خبر سر باخبر ہونے کی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت <misterisation> جہلیت اسلام سمجھ دے رہے nee. وہ میری مراد کوئی نورانی کوئی نیازی نے جہلیت نہیں پچھاڑیا تو قوم دا بٹا بیٹھا ہے جہلیت پچھان رکھا امام احمد راج ایسا ہو ہر طرح پوری دنیا دیا قوم بدتر قوم بن ہر طرح دینی لحاظ بھی دنیا بھی لحاظ تو اسلام جڑی ہر طرح گزری ہوگلے سمجھ کہ صرف رب شان سی بندے کوئی مقام نہیں بندیا کوئی دخل نہیں ہے وہ اوارا نہیں کرتی کہ لوگ منسوب ذاتی کمال مولا پسند فرما ہے جدو سچ آخت رب دی شان آ شان شان سب بنیا کمزور نہ دان لاکھ بندے جڑے شمار ہونا لگ اسلام اسلام چک کے دنیا تالب کرے اور پتہ لگے بندیا کمال نہیں مجاری دل جلال مجاری میرا اپنا حال یہ ہوئی ہے مت کوئی سمجھے اسلام نا ہے اسلام چکی میں اسلام نو عزت نہیں دیتی میں اسلام عزت بخشی اور اس عزت میں ناج اس وقت اسلام کی خدمت کردا کردا ایمان تر جاگا پھر ناز ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحا میں گزرا کوئی فیصلہ کر سکنا نہ کچھ عزیزم اتلی ڈگری ہے نا بندہ جو میں ڈگری بیان کرنے بجائے اگر بندہ یہ آخے کہ میں سال کوفر نال <سؤال> ہوں <سؤال> ترجمہ بھی جاننا کوئی منے گا کہ کر سکے گا اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ میں شیتانی کتاب کوئی اہل وہ قرار دے گا لیکن ہوں گے کیوں کہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں خود جو کچھ سیکھا پڑھتا رہا اندر شعور مارا گیا شعر مارا گیا مر چکا کر کے معلوم نہیں ہو سکے باقی کر رہا کی سیکھ رہا اگر سڈے ورگے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 کوئی ہوائی کرا جو نوکری لینا چاہ ادھر بھی جان لیکن اسلام بھی رکھا میں گل پہ کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اپنے واپس لینا چاہیے سکول نہ کوئی سلامیہ سراسریا تس قرآن حدیث فکا تصوف سب کچھ سکھاؤ سکھاؤ سکول ایک کتاب, ایک کتاب ایک کتاب یا سکول گھر لوغیت مال چ رکھو نا سارے اسلامی تعلیم کا سارا اسلام جڑا پڑا بیٹھا ہے اس کو سارے اسلام پانی پھیر دین یہ شدید لے کر قوم جاہل اسی طرح کا ہونا ہے اسمجھ آ جانی سکول تعلیم پہلے دن لا دین قرآن حدیث دین جنو آخس دینی تعلیم قرآن حدیث ہوے لیکن صرف کام کرو قرآن اور اقلے قرآن حدیث نو سائنس اور کر دے بس قرآن حدیث اقل اور سائنس دے تابع کر دو اور دے کر دو آخو سہی ہے جیس آخت قرآن حدیث, حدیث نبی زبان جو مرضی آخر دو جی سلام سائنسی مذہب بناؤ مذہب بناؤ مذہب سائنسی مذہب خبر ہونی چاہیے آخد جس آخدی علمائی سائنسی علم کی آخد آخر ہاس کے ذریعے بولن والی حس بول سنی حص چھس چون والی مسل جسم ہاسم چکین ہوتا ہے ہوا آل یہ آخو گے سہسیل یہ آہشیل اکھ ساری ویخنی اک ساری ویخنی رنگ رنگ ہے رنگ ہے سانو ع ہو کہ یہ رنگ ہے یہ سہشیل چکھ میں بولنا بول رہا چکنا چھڑ ہے ہے کر کھٹ ہے چکھو گے چھو گے یہ سہسری ایس دیوار پیچھے دے اندر جو واقعات جو موجزات اور جو ادرت نات دسا میری گل کوئی سمجھ تئی کہ نہیں آئی ایڈا وا مسئلہ اللہ فضل مولا دے کرم بزرگوں کی نال بدور گاندی اور میں تمہیں سمجھا چڑیا ایڈا وڈا مسئلہ جہاں نورانی نو سمجھ نہیں آیا نیازی نو سمجھ نہیں آیا کالی فضل کی میں کی گل کہیں تو ہے ہی بےمان شیطان نے پہلو ہی یہ تو ہے ہی لانتی نے ہاں جی سور جو بہ جائے نالی سور بیٹھے نالی اچ کی رونا اگر بکری بھٹ بیٹھے گی تو رونا تو ہے نا مجھے نورانی دے رونا آج سمجھ ہی گی وہ کل چودہ زبان ہے سن لیکن علم حقیقت کا ایک بھی نہیں اور زبان من قسم خدا دی پر رب دا دتا دین دی سمجھ پہ آ جائے میرا کملی والا کیوں دیکھی خیر جو پکے ہو پھر دین اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے چودہ زبانہ دینا ہے یا سو زبانہ دینا ہے زبان ایک دم دین سمجھے بیڑا پارس کے مطابق وہ جہلیت کی ہر ہر گل <سؤال> جان لے وہ جن پڑنا اسلام توج آنا ہے اور سونا ہوں ہوں دے میں بئیمانہ نے منازرے دے اندر منازر خت لکھے نے مینو سو دی تحریر جڑی جہی مہنچی جتوں یہاں آگ لگی پھر دی میں گالا کھانا مینو پرواہ نہیں ہاں یہ ہوں جلسے دو ساتھی ٹر گئے انہوں نے کٹیا نے کٹیا نے اتے اور اللہ دے فضل میرے جلسے یہ بندہ آ بیٹھے کبھی کٹیچے گا نہیں ہے جھوٹا ہوئے میں اپنی زبان حق دی مار دے بیٹھا سوٹا کیوں مارا کمی نے کٹے پتا کول گل تو ہے مصطفیٰ دے یار کافر تو کٹی دے سن لیکن کافر حضور دے دل چڑھ کے آدھے سن کیوں پتا سی شریف ہے مینو <laughs> <آلہ! laughs> جرت نہیں پی میں ڈیریا تے ٹر جا بحث مناظرے کی خاطر کیوں مینو پتا کمی نا لڑ پا اور وہ او چڑھ کے آئے گھر میرے کیوں انہوں نے پتا سی شریفے نے کچھ نہیں آکنا جی یہ پتا ہوتا ہے تو شی فوٹا پھیرے گا یہ گل کو کدی چڑھ کے نہ آدھے اندھی دینی ہے چنگی ٹکا کے سنو یہ پھر یہ جناب یہ کھلے آ کے اے اے اے جناب اچھا اچھا یہ سکول اپنا تنظیم نہ پڑا تو پھر حکومت کی لگا گے تے سارے بندے نہیں لگن گے تو بھابیا خلاف میں بولنگے بولنگ اپنے مذہب کو بچاؤ گے اتے جا کے بھابیا میں او تے او تے دا ایک ڈرامہ انوار لو مدرسہ جان گیا جان گے ہو؟ مکالا ہوں دچا اتنا مفتی کون کی نام آستفارد بھی آدھا تھا بخوبی جان دفتی محلہ محمد انیب صاحب لوگ پاتر پاتے جانتا چنگا کیتا کیونکہ مومن مومن حق والے جانتا ہاں سنو اے مسلا پوچھا گیا حضرت جی ٹی وی ویکنا جائز کہ نجائز اگو فتوا دتا ہے تو کی لکھیا اے اتے انوار جی لکھا انوارلوم موہر حضرت جی آپ کی لکھیا ہے سورت مسولا کے مطابق خالصتا مذہبی پروگرام دیکھنا محافل نات سننا ٹی وی پر جائز ہے البتہ فحش پروگرام دیکھنا جائز نہیں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 انوارلو وال سارے مکتا بے فکر والے صحیح ہیں قوم سن کے مستفید ہوں فائدہ حاصل کرتی ہے اے ہی جمہوری ملک میں آنکھیں کھولنے کا نتیجہ جب حکومت آخ جو سارے ٹھیک ہیں جڑے حکومت دہامی ہون گے لانتی آپ آخ گے ہر ماں پوچھنا مفتی کون بھی پوچھو اور اور ڈرامے بازو دسو وہ ہابی کول بھی مستفید ہو سکتا ہے शीए कोल भी हो सकता है मिलदई कोल भी हो सद हर बद मधब कोल हो स हूं यह दसो चिश्ती कोल भी हो सकता है, है।, है। फतवा की दे चिश्ती का जल से न जाना हां जिन्हें कलमा अकादमी का पढ़िया उन्होंने मने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 آپ اٹھ کے ملن جدو پتا لگا کہ بالیاں گیا ملن پھر آئے آئے آئے آئے آئے آئے کیوں جو میرے دی غیرت سینے اللہ دی والی غیرت سینے, سینے دی کہ ہوئے اور پلیٹی ڈانٹے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 میں نے یہ کازمیا ڈبر نے شوکر سیالوی یہ سارے جہا میری تحریر دا جواب لکھ کے ہے بھیجا میرے ہاتھ چ دس سفر اس نے میں لکھیا لکھیا میں لکھا سازمیا سکول ہے دی گلیکسی پبلک سکول ویہاری روڈ ملتان کازمی سجاد کادمی دا سکول ہے نیاز بخاری اس کا دما دے سکول ڈرامے ہوڑیا کا سکول بھی اتر پینٹا پا ہاں جی شرٹ پا گل ٹائی لوگ سات پانچ سات سکول ہیں اپنے وہاں سکولوں چڑیا بھی پینٹ شرٹ پا فوٹو میرے کو پیت اے فوٹو اے منتھ ملتان تو ملی آم لوگوں اے کڑیاں تے منڈے تو تے ٹائ کڑیاں نو انگلش میڈیم سکول نے اور سنو یہ ایک سکول دی فوٹو ہے سنو لے یہ بھی گھر رکھی ہوئی آدھے آڈیری نے سمہ نہیں بکھا سکول جلد منہ بکھا سمو نہیں اے اے باقی سکول ہیں یہ سارے سکول ہے گھر ٹیویا سارے فوٹو نے انگلش میڈیم سکول ہوں میں جہی جی گل کر لگا انہوں ذرا گورجو میں جدو یہ لکھے کہ اتے ڈرامہ ہے اینک والے جن کا گل سب اتے ڈرامہ ہے اینک والے جن سکول دے کبھی او ڈرامے والی ساری ٹیم بلائی گئی انوار لوم چن دن میرا رضا سی اور دی گلیکسی پبلک سکول والے ڈرامے دا شو سی جے دے اندر سارا ٹبر کٹا ہوا اور فلم حکومت تک پہنچ گئی کیونکہ سکولوں نے فلما خاص حکومت لے جائیں رکارڈ جیویوں کھا کہ ویکو دلے ہوئے پی جائے سن پیسے دیو دیکھو بے مان کر لینے دیو پیسے ہوں جدو اے ڈرامہ کیتا میں اپنی تحریر اس دا حوالہ دتا کہ یہ کام ہوتے پ اے سکول پہنچا دتا ہے شاخ المشاخ جہے شمار ہوتے نو تے باقی قوم دا کی حشر ہوتی میں جواب جاب اس میرے اعتراض دا جواب جہا جو دا, دا رہ گئی گلیکسی پبلک سکول کی بات تو اس سلسلے میں ہماری معلومات کی حد تک اس نام کا کوئی سکول کازمی برادران نے کہیں بھی نہیں کھولا ہے اوٹھ ملک صاحب اٹھ کھولو ملک سرفراز بھٹا اتنے بیٹھا ہے بیٹھے ایک منٹ ملک سرفراد بھٹا اتنے بیٹھے اور آیا سی کتنے ٹوٹ گیا اچھا ملک سرفراز کا برا چھوٹا ہوتے پڑتا تھا سنو اگے ویکو ان کے سکول اس اصئی پبلک سکول کے نام سے ہیں اس اصئی برادران دے اے برادران دے نہیں اے دیں خاص دھی دکھا ہے براوا نے نہیں آکھیا تو دھی کا سکول تو براد ہے اور سنو داماد داماد یار داماد دھی کا دماد دا. فرق ہے کوئی پتر دی کی تھانہ اچھا اگے سنو ہوں جڑی گل کری ہے یا پھر ہوپ سکول کا نام وہ استعمال کرتے ہیں جنیمیا کے دو سکول نے دو نام کے جنے بھی ہیں ایک اصل ایک ہوپ بش میں خوش ہوں گا کہ کام قوم برابر ہوپ میں بندن پوپ اگے سنو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 میں گل کیتی ہے ڈرامے دی کی جنہ ڈرامہ کیتا گیا کن گین کڑیاں نچی سارا کچھ انہوں نے جب اکھے ایسے موقع دے تو ترمزی فضائل عمر دے باب والی حدیث یاد کر لیا کر یہ حدیث کے مطابق ہویا ہے ہوں تو اے سرے تو لے کے او سرے تک جہا مسلمان بیٹا سر مینو اگوائی درامے ناچ گا اے حدیث کے مطابق یا کفر ہے؟ اے! اے! اے! اے! اے! اے! اے! اے تے کاجمی صاحب دار کی گل ہے تے سارے مدرسیا کے ملیں رل کے شوکت سیالوی بھی مجھے آپ شوکت منوں آتے انہیں آخیا میں جی تاری ل کلی میری نہیں اروار اولو مارا سارے رل کے لکھی یہ جواب تیرا جا دیتا ہوں حقیقت یہ کہ اللہ دے فضل میری گل کا جب نہیں تھی میری گل کا جاپ دن کا جی کوشش کرے گا یا کافر گا یا پاگل دے فضل گلیں ہی ایجیے نے بھائی سنگیو میں پھر انی گل کر شوکت نو بالے آ بالا جڑا بلوچ وہ بالیا تس اپنی ادیا بھاڑا لاؤ ڈرامہ کرنے کیوں بھائی جاستے ہدی سے سڈیا دیا واسطے بھی ہوں ہدیف ہونی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 کہ ناچ گانے ڈانس یہ یہودیت اور جہلیت اور کفر حضرت ہکوں تیری اس بسیحت صدقے جی حق بولتی سی جہلیمان وڈی بے غیرتی ناچ گالے نو رولنا ننگا چھاتی ناچ نچا نچا کے جی سب کچھ حدیث مطابق غیرت تو میری اسلام کہڑی شاید نام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 ایڈی وڈی گستاخی کرن کہ سارے کچھ نو آخر نبی بھی سنت یہ سلطان رئی تیما کنجری نبی دی بھی پر جمہوری خنزیروں کی نگاہ میں یہ سب عبادت ہے سب نیکی ہے کیوں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 یہی جہاد ہے اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چھٹا حق تے چلاون چلاو کی اس جمہوریت دے تحت وسن والے میرے مینو اگے ڈرامہ رچا کے آخیا حکومت چان گے ملا تو پھر بھا بھی اثونیت کی گل کل کرنی ماہ ناما عرفات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 کنہ اتحاد بین المسلمین اجلانس ہوا مفتی نہیں کرایا لکھا کھڑا ذات زیاد شائ کیا گیا ادارہ عرفات جامع نہیں گڑی شو لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس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 آه, قومی دلے بزرگ فرما دا منہ مو موچ منا ان فرما دیا تو خسرا اے صاف کردہ اگلے چھیتی آخر آ جائے کیا فدان آدھے کیا فا دان او <تصفيق> اے دا آجا آجا او دا. کیا کل میں وہ آدھے جا کام کرے گا ضرور آدھے کوئی نہ کوئی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 پھر دسنا نکات کہڑے کہڑے سن جے مشترکہ پاس ہوئے نے نام سنو اجلاس کی صدارت سینیٹر سمی الحق دیوبندی بندی اکوڑے خٹا کالا کٹر خندیر دوبندی مفتی ظفر علی نمانی دیوبندی بندی حمید الدین سیالوی میں oh, ادھر بھی گستاخی کرن لگا میں وڈے پیر دا تو گستاخ نہیں پر پتر پھر جاوے تو حق بندا ہے پتر دا کہ پھر جی راہ چڈے پیو دسان چنا ہے حق بندا ہے سجادے دا کہ او چلے دربار والے پیچھوں جی حق بندا بنتا سا مڑ چلیے اس سجادے پیچھوں جی سجادہ دربار والے چڑھ کے گستاخ بن جا کہ اصل چڈ کے گستاخ بن جائیے تو فرق نہیں آن لگا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 بھیلی اللہ بندہ بنابز نہ <تصفح> گستاخ نہیں بنتا میں مولانا محمد اجمل خان صاحبزادہ حاجی فضل کریم مولانا سردار احمد لال پوری دا پتر یہ بھی صاحبزادہ مولانا سردار احمد صاحب شاہ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 کیتی تے انہیں آخیا جی میں توبہ کر لیے آپ پھر جی نہیں پائی تے بج کے گئے پھر <laughs> جی چومن پائے پی فٹیا کڑا پر جی حضرت ماوزہ پتر یزید نکل سا تو دربار والے کئی یزید بن سکتے کوئی وی نہیں ہاں صاحبی نشان اچھی ہے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 ملوڈیا سامنے یہاں گالا کھڑو یہ گل چ کرو کہ تئیمان ہو شیتان ہو ہوں ویخو کہ سلو محبت کر دجونی فرمائی نے چلو تسا کرو تسان جا کے تین آ کرنا تو کی کرنا تینوں ہزاری آدمی تنا موجود صاحب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 اچھا ہوں اے دسو بھی کسی نے کافر آخنا یہ وہی تازیم ہے یا توہین نے بولو گا رسول آخنا تو بندیاں وڈیریا کتابیں لکھا نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے اس طرح دیا تو دل چل آ جائے نبی پاک دا نماز ٹوٹ جاوے خلل آوے گدا گھوڑے دا آئے تو خلل نہ آئے فساد نہیں پہ تو نہیں تو احترام کرو آلہ حضرت سرکار فرما دکے مدی علماء ایسی گستاخی کرنے والوں جکافر نہ سمجھے مسلمان سمجھے خود کا فرے اتر کی نقتا پیا ہوتا ہے احترام کروا احترام کرنا کا مطلب کافر تک قرار نہیں دے سکتے گستاخ رسول ادھر آکھنا پہ بھی گستاخے رسول ہے جب بھی گاخے رسول ہے ادھر آکھنا انہاں دے جڑے وڈیرے ہیں انہوں گی نہ آخو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 خبردار راہ بھی جو دے کسے نے کسی گل کو گلت نہیں آکھنا کیوں کہ انہوں دی دل آداری ہوئے گی ٹھیک ہے بھائی میں بجر مو میرے گالے ٹندا جی سدام شہید ہویا تو میں بھی ٹر جانا اگے سنو جذباتی ناروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا ہوں میں یار رسول اللہ کا نعرا مارو تا بھی سڑتا ہے انہوں دل دکھ پہنچتا کہ نہیں ہوئے دوبندیاں جب نعر خلافت ہر چار یار آخو شیشہ سڑتا کہ نہیں یہ مولیاں تع نعرا نہ مارا کرو دل نہ دکھایا کرو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 تے جمعہ پڑھا دا کار بھی دن وقتی نماز اون اندر پچھے جمے بھی نماز ہوں میں پوچھنا حضرت حضور جی گرگوشے میں گستاخر ارد کرنا ذرا ہاتھ جوڑ کے ناراض نہ ہونا کہ پانچ وقت جی دیوبندی مومن ہے تے جمعہ کیوں نہیں دے جے کا فرے تو پانچ وقتی چٹ کیوں ہے میں گستا ہے جی جی جی میں ہو یہو جہ جوشے کڈے تھٹنا ٹھیک ہے واجب القتل نہیں میں اور میں پوچھنا جے ایک اتنے سمجھوتا ہو گیا تے باقی بس کیوں نہیں کا خود تلوار فتوا جاری کیا جائے ادھر بھی نماز صحیح بھی نماز سہی استان بنتا چنگا سی یہ جمہوری لانت اچھا سمجھا اسلام واسطے پہ بنتا وہ جہے مسلمان سن ان بھی کافر کر کا سکتے مسٹر جناح آخیا تھی پاکستان بنا کر دے کر جا رہا ہو اگر اس نسبو لین کو آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا آج ہندوستان دے مفتیاں تو, تو فتوی نا او فتوے آخد کہ دے پیچھے نماز جائد نہیں اتحاد کفر حرام آلہ حضرت مکاتیب ہے جی لیکن اتے دے جڑے ہیں بریلوی پاکستان والے یہ ہیں ندوی نچری اے سنی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 بولیا ایجنٹ ایجنٹ دو یادیاں ایجنٹ یا ہندو ایجنٹ یا وابیا کا ایجنٹ کیوں جو اصل وابیات کرنے نماز بھی ٹھیک ہے مگر کچھ ٹھیک ہے ہر ہر ہر اے باقی اندروں بندی ہونا نپیا گیا فریا گیا اصانا سارا کچھ سڈے پیو نے مسلمان نے بزرگ نے نے وہ ایک لاہور ملتان دا ہے وہ مفتی ہدایت اللہ صاحب جی حضرت گیٹا صاحب وہ بھی ایک وکری شا ہے جلسہ اگلے دن ہویا ہے تو اندر حضرت جی ملتان دے اندر فضل الرحمن نماز پڑھائی یہ پڑھی یہ سارے پڑھی پھر انہیں نماز پڑھائی تو انہیں پڑھی یہ دسیا بھی بالکل میرا مزہ ہے سنیا وہاں بیا دے سنیا وہ بیا دے از لہ تو رو جز مطلب جھگڑا سا کلے براہ لاہ تو تورا مستفا نہیں کسم خدا نکل گیا نا جے دے دل در محبت مستفا علمت مستفا ہوگی سرکار کی سرکار دے درد دے کتے گاخ بے جا ہوا وہ یاری نہیں لا سکتا آلا. آلا. آلا. اور یہ بھی میں آخنا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدال مسلم سکولیاں دے اگلا تو جیڑا کلے اے ہر قسم خدا دی کر کے آنا ہے کیا مطلب اٹھے گی ایک چو تاوہا تاوہا کو مومن مسلمان ہو سکیا چوکھے ہو گئے جہے مراد مبکا پیرولی کوٹاوا مومن ہوتی کٹاوا مومن نکلے گا آخری گل تک ہوا چڑنا نہیں آخیا یہ تالی نہیں کوفرت کی آ ویکو آ کتاب جی ہسٹری فار پاکستان انگلش کی انگلش میڈیم پگا والوں کے سکول ملتان آلے. اے اے. سارے نساب دی کتاب جے یہ پہلا مضمون اس دا پہلا مضمون کی دنیا ابتدام میں پہلا بندہ لنگور سی. حضرت آدم لگ لنگ سی لنگور تو سیدا ہو کے او پہلا بندہ آدم ہے. او آدم علیہ السلام لنگور تو با... اگے کو سی ہو گیا شکل بابا سارے نبی اتو اگو جن تھمبیا سب لنگور ہوں او کتا میں اس کتے تیرانا جہا آ کے میں اے بھی پڑھانا تو قرآن بھی پڑھانا ماسٹر پروفیسر کوئی نہیں نکاح اپنے دوبارہ بچے نکلو اچھا دس بیٹھے ہاں بس سا ہی کام ہے اچھا پڑھاوڑا نہیں صرف دسنا نہیں تو ایک چڑکا مطلب اٹھنگ گئے ابو ایمان نال دسوئے میم ایک چیشتی یہ تو نظری ہے ڈارون کا ہے گل کا سائنسدانوں کا نظریہ پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں انسان پہلے لنگور تھا لنگور سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں میں کہے میں کہل یہ نظریہ ہے تو نظریہ ٹھیک ہے یہ پڑھا ٹھیک ہے کہ ہاں نظریاں پڑھانا کا کوئی حرج نہیں ہے نا میں کہے میں میرا بھی ایک نظریہ کی میں تو کتے کا پوتر ہیں. اور نظریہ لکھ کے پڑھا لانتیاں نبیا لنگور دا پوتر پڑھانا پیا سید اور سید گولی دے دی دی دی دی دی دی گولی ما گولیاں مارا وڈ وڈ کے تھکا تو قیامت میں رب پوچھے وہ چیشتیا تیا نہیں آیا اجد مطلب جیسے سکول متا فکن جی مخالف نہیں وہ سیدھر درد کتیا نے دکھا دا پر پر سو دے دے دی دی دی دی دی دے دے مارا کیا متو رب میری چشتی آئے تیر میں رب نو مولا میں جہنم سٹ لائے وہ گوارہ ہے لیکن رسول کریم دے خاندان کی عزت رننا میرے کو گوارا نہیں ہوئی تو میرے اندر غیرت مینو جو مرضی آخے مولا میں جو مرضی آخے میں گوارا ہے جہنم لیکن محمد پاک، پاک خاندان اکھی چر جنہ کے گھرش تو نہیں سر جا سکتے مدیجدار دا میرے موجود اڈا ہسناباد جلال پور روڈ فیضر فل چی صاحب ہیں. وی ہوسٹر شیطان دی کرسی دونوں ٹی وی بوسٹر اتنے ان شاء اللہ ہاں روکیا گیا جل ساحق روکیا گیا روکیا گیا پلوچ آخیا میں روکیا تو ہوں ویخا میرا رب ہے کہ نہیں کرا ان شاء اللہ جی اچھا ساڈے انایا ساڈے والد صاحب ساڈے دادا جی باقی بھی گل گئے سارے منا رہے ہوتے رہے آدھار وقت اس وقت سے ساڈے پیرو منش اتوں آ کے منٹ بابا جی ایک منٹ آپ منٹ بابا جی ایک منٹ تھوڑی مت فون لیے ہوں من سنگ یہ دس پتر تڑیاں گلا کرنا ہے کی کرنا کی آخنا ہے اچھا اچھا ایک منٹ سنو دے سر بابا جی سنو دے صحیح کیوں نہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ مرو اچھا بابا جی پڑھاؤ تو ادھر تشریف لے لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے پڑھا جا بابا جی گزارش ہے کہ کیا یہ پردے دا جیڑا مطالبہ کردہ اس سے غصہ ہے میرے نہ لگا اچھا ٹھیک ہے سکول دے مخالف ہے تصا مخالف ہو سکول علم بابا جی وہاں جانے کی ہے میں ساری مدد کی چا جا سکول لائے سمجھے مسلمان نہیں قرآن پڑھا جاتا ہے فتیسپری جانے میاں شیر ایک منٹ میاں بابا اے کوئی اور گل سونے جان یہ کوئی دشمن میاں دشمن دشمن کی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے گلے چکر میں دو لفی گل پہ سمجھانا میں جو ہاتھ ہے سمجھا جانا اگر باپ سنو تو... اگر کسی کا باپ بیٹھو گا بیٹھو بیٹھو اگر کسی کا بابا میں سارا سمجھانا میں بساؤں گے سنو بیوی دکان بیوی کا دکان سے یا اس طرح کا کوئی بے فکدار کام باخے اولاد لو مننا حرام حرام حرام باپ, باپ خدا نہیں نہ باپ سکول پہ بچے اولاد کا سر بنتا ہے باپ بھی نہ منے اگر منے گا پیو ہر کو جنم جائے گا جائے باپ شروع باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گھر خلاف کا حکم کرد ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرما دولاد تو تیار ہونا اگر ماں باپ پہلو سب